ین انت شبہ جی بسم اللہ الرحمن رحمان پینک آیات المبین سورہ سورا ہے مکی سورت ہے اور آیات کی تعداد کے اعتبار سے طویل ترین مکی سورت ہے آیات کی تعداد ہے دو ستائیس البتہ سائز میں سب سے بڑی سورہ الراف لیکن آیات کی تعداد میں سب سے طویل سور شعراف اس کا وہی انداز ہے جو سورہ آراف کا تھا سورہ ہود کا تھا امبا اور رسول، کے حالات اس فرق کے ساتھ کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قدرے تفصیل سے آیا ہے اور بقیہ رسولوں کا ذکر ایک ایک گروپ میں مختصر انداز سے آئے گا اور اکثر مضامین وہ ہیں جو ہم سورہ آراف میں سورہ سورہ ہود میں, میں پڑھ چکے ہیں الحمد طسم م یہ حروف مقطعات ہیں تلك آیات الكتاب المبین یہ روشن کتاب یعنی قرآن کی آیات ہیں لعلك باخعم نسک الله يكون مؤمنین اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ ان لوگوں کے غم میں اپنے آپ کو حالات کر ڈالیں گے کہ یہ تو ایمان نہیں لاتے ان نشاء ننزل علیه من السماء آیہا اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں فزللت أعناقهم لها تو اس کے آگے ان کی پست ہو جائیں یعنی گردانی کرتے ہیں فدرون جھٹایا تو جلد ان کے پاس اس کی خبریں آئیں گی یعنی حقیقت معلوم ہو جائے گی اس کا جس کا وہ بداخ اڑاتے تھے یعنی من زمین طرف نہیں دیکھا کہ نے کس قدر رحیم آپ کرب یقیناً غالب ہے نہایت رحم فرمانے والا یہ دو آیتیں بار بار اس صورت میں دہرائی گئی ہیں مستقل تلاوت کرنے والے الحمد للہ اللہ ہم سب کو قرآن کی باقاعدہ عادت کی توفیق عطا فرمائے اب موسی علیہ السلام کا ذکر ہے وہ ادنانا ربک موسی انی تل ایک دو باتوں کو دہراتے ہیں یہ پیغمبروں کی واقعات بار بار کیوں کبھی حضور نبی اکرم علیہ السلام کی تسلی کے لیے کبھی صحابہ کرام کی تسلی کے لیے اور فرعون اور اس طرح کے لوگوں کا انجام جو بدہ ہوا اس کا بیان کیوں ہر دور کے سرکش ظالموں جابروں کی عبرت کے لیے ان مقاصد کے ساتھ بار, بار ان واقعات کو دہرایا گیا وہ عید نان اور ابو کا موسانی تل قومت او اور یاد کیجیے جب آپ اپنے موسا علیہ السلام سے فرمایا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ قوم فرعون علایت تقون فراؤن کے پاس جاؤ کیا وہ مجھ سے وہ لوگ ڈرتے نہیں قال اخاف عربی اتنی اقاف عیو کرے میرا بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے وہ عدیق الصدری ولام فلیق السانی فاروس اللہ ہارون اور میرا دل کچھ تنگ ہوتا ہے یعنی اس بات کے اندیشے سے اور میری زبان خوب نہیں چلتی بس ہارون کی طرف بھی پیغام بھیج دیں یعنی میرے بھائی کو بھی نبوت عطا کر دے اور اے اللہ ان کا مجھ پر ایک الزام بھی ہے پس مجھے ڈر ہے کہ مجھے قتل نہ کر دیں یہ بات سورہ قصص میں پڑیں گے قبطی کا ایک مصری کا جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا السلام کے پاس جاؤ اور کہو کہ بے شک ہم تمام جہانوں کے ربیہ رسول ہیں ان ارسل معنا بنی اسرا کی تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو قول علم نوربی کا فینا ودید کا سنی فرآن نے کہا کہ ہم نے تجھے بچپن میں اپنے درمیان پالا پوسا نہیں اور تو ہمارے درمیان عمر کے اپنی کئی برس رہا مفعل تفعلت کالتی فعلت ام انت من الکافرین اور تو نے وہ کام کیا جو تو نے کر ہی ڈالا وہ قتل والی بات اور تو ناشکروں میں سے ہے والا فعلتها اذ وانا من الضالین موسی علیہ السلام فرمائے کہ ہاں وہ میں کر گیا تھا جبکہ میں ابھی خود تلاش حق میں تھا اس وقت ظهور نبوت نہیں ہوا تھا ظہور نبوت کب ہوا مدین سے واپسی کے واقع پر فر تم ان کو مدمہ خفت جب میں تم سے کچھ خوف کرنے لگا تو میں تم میں سے نکل گیا فواہ بلی اور و من پس رب نے مجھے حکمت عطا کی مراد نبوت اور مجھے رسولوں میں سے بنایا وہ تل کا السلام کا اور یہ کو نعمت جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے کہلام بنا کر رکھا ہوا ہے ایک کو پال پوس کر تو احسان جتا رہا پوری قوم کو ت نے غلام بنا کر رکھا ہوا ہے یہ ظلم تجھے نظر نہیں آ رہا فراؤن اب تقریر آئے گی السلام کی یہ ڈائلگ چل رہا ہے وہ رب العالمين فرعون نے کہا العالمين کیا ہے؟ رب ہے؟ کہ رب آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ان سب کا کیوں فرعون تو خود دعوے دار تھا میں رب ہوں علیہ سلام حق بیان کر رب کون ہے اللہ زمین و آسمان کا ان کنتم مؤمنین و اگر تم یقین کرنے والے ہوسلم اس نے اپنے اقبال کے لوگوں سے کہا درباریوں سے کیا تم سنتے ہو انٹرپٹ کرنا چاہا علیہ السلام کی تقریر جاری فرمایا علیہ السلام نے تمہارا رب ہے اور رب ہے تمہارے پہلے باپ دادا کا اللہ اکبر تیرا بھی رب تیرے باپ کا بھی رب تیرے دادا کا بھی رب کون اللہ سبانا ہو جنون فرن بونا بے شک تمہارا رسول تمہاری طرف بھیجا گیا یقیناً یہ ہے یقیناً دیوانہ ہے محاذ اللہ کال رب السلام کول ارب المشرقی وغیرہ بنایا تو میرے سوا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا کال اولو جی تو کبھی شعیم محسل سلام الفرمایہ اچھا اگر میں تیرے پاس ایک واضح موجزہ پیش کروں غول فاتی بھی ان کو میں نے بولا کہ لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو کی مت ماری گئی تھی اور ذہن میں رکھے وہ قوم کے سامنے اظہار تو بعد میں ہونا ہے دربار میں اظہار پہلے ہوا ہے مت ماری کے اچھا دکھاؤ فالع ق عصا فاذها ثعبان مبين بس موسی علیہ السلام نے اپنا عصا डाला तो अचानक वो نمایہ ارش بن گیا کبھی ادا حیۃ صاف اب آیا کیا ثوبان بتا دیا تھا جسامت میں بہت بڑا اشدہ جیسا لیکن اپنی سپیڈ میں وہ ساپ کی اشدہ بن گیا ونزع اور ہاتھ سے نکالو تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا یعنی سفید روشن ہو گیا فرون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا درباریوں سے بے شک یہ تو ماہر جادوگر ہے محاط اللہ چاہتا ہے کہتے ہو بولے اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں نقیب بھیج دو جمع کرنے والے یا تبھی کلارن عالم وہ تمہارے پاس تمام بڑے ماہر جادوگروں کو لے آئے جادوگر جمع ہو گئے مع مقرہ وقت پر وکیل لوگوں سے کہا گیا کیا کہ تم جمع ہونے والے ہونا غالبین تاکہ ہم پیروی کریں جادوگروں کی اگر وہ غالب ہو جائیں فلم ما جا لاجرن ان نحل جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرون سے کہا کہ کیا ہمارے لیے یقین طور پر کوئی انعام ہوگا اگر ہم غالب آ جائیں غالن مقرر اس سے کہا ہاں ہاں اور اس وقت بے شک تمہارے مقربین میں سے ہوگے تمہیں نہیں دوں گا تو اور کس کو دوں گا تمہیں بھی ترقیہ کر رہا ہوں لهم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آنے والے ہیں فالقہ السلام نے اپنا ڈالا تو وہ اچانک نگلنے لگا اس کو جو ان لوگوں نے ڈھکوسلا بنایا تھا فول کی عصاجی بس جادوگر سجدہ کر گر پڑے رب پر له قبل ان السحر کو بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا تم جان لو گے تم ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور مخالف سم سے اور تم سب کس سوری دوں گا لا وہ بولے کچھ حرج نہیں انا الى ربنا بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں انا لنا ربنا ان اول ہم امید رکھتے کہ ہمارا رب ہمیں ہماری خطائیں بخش دے گا کہ ہم اول اول ایمان لانے والے ہیں باحنا موسر السلام کی طرف اللہ فرماتبی بھیجی کہ راتوں رات, رات میرے بندوں کو لے کر نکل انکم متبعون بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا بے ہمیں غصہ دلا رہے ہیں, ہیں جو بالکل مستعد ہے فاخر وعیون اللہ کا ارشاد ہوا پسندے انہیں بغاست چشموں سے وکنوزیوں ومقام کریم اور خزانوں سے رندہ ٹھکانوں سے نکالا مت ماری گئی تھی محلات بھی تھے جائدادیں بھی تھی خزانے بھی تھے مال و اصباب بھی تھے پیشے نکلا تاقب کرنے اللہ نے پورے لشکر کو, لشکر کو اس کے ساتھ نکالا اور اس کے بعد کیا ہوا غرق کر دی اللہ تعالی نے سب کو مت ماری جاتی ہے طاقت ورقوام کی تو بیڑا غرق اس طرح ہوتا ہے پڑوس میں افغانستان میں کبھی برطانیہ بےچارہ ڈوبا کبھی رشیا ڈوبا آج کل بے امریکہ پریشان ہے ہاں نا پچھلے برطانوی فوج کے لوگ تو کہہ رہے تھے بھئی ہمارے فوجوں کو ڈائپرز کا بڑا مسئلہ ہو گیا ڈائپرز جانے تو خدا کے واسطے اب یہ کہہ رہے ہیں ہماری لاشیں جانے تو خدا کے واسطے اللہ اکبر دکھا رہے اللہ دکھا رہا ہے اپنے گھروں سے نکال کر مرواتا ہے دنیا کے اندر اس وقت سب سے زیادہ مکروز قوم کون ہے کون ہے یو ایس اے سب سے مکروز قوم بہرحال چلیے ان کے بارے میں کہا نکالا ان کے باغات سے چشموں سے خزانوں سے عمدہ ٹھکانوں سے اسی طرح وہ رفنا بنی اسرائیل ہم نے ان کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو مراد ہے کے بعد میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا اور فلسطین ان کو ملا جناب تعلق کے دور میں فاط با مشرقین بس سورج نکلتے ہی ان کا ان لوگوں نے پیچھا کیا فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسا اننا لمدرکون تج جب دونوں جماعتوں نے دوسرے کو دیکھا تو موس علیہ السلام کے ساتھ ہی کہنے لگے یقیناً ہم تو پکڑے گئے ہم تو مارے گئے پیچھے سے خبر آ رہا ہے فرور کا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول اللہ پر توکل کا اظہار غلط اللہ موس علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز نہیں رَبِّينَ بے شک مرا اللہ، مرا رب میرے ساتھ ہے مجھے بچ نکلنے کا راہ ساتھ سجھا دے گا موس علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ تم اپنا دریا پر مارو فن فالق فتح کلو دلین بس وہ دریا پھٹ گیا ہر حصہ بڑے بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا اکل پرست فتنوں کا فطروں کا شکار لوگ اور موجزا کا انکار کرنے والے جن میں منکری نے سنت بھی شامل اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ نا نا یہ لو ٹائڈ اور ہائی ٹائڈ کا معاملہ تھا مد و ہوتا ہے نا سمندر میں لو ٹائڈ تھی تو رہ السلام بنی اسرائیل کو نکل گئے لے کر نکل گئے ہائی ٹائڈ کا معاملہ آیا تو فرآن وہ غرق ہو گئے اللہ فرحان اس کا لشکر غرق ہو گئے اللہ مولانا مودودی علی رحمان نے لکھا وہ oh, بھائی تم لوگ اللہ کو ماننے کا تکلف کیوں کرتے ہو اللہ کو ماننے کا تکلف کیوں کرتے ہو کہ کیا اللہ اپنے بنائے ہوئے فزیکل لاس کا پابند ہے استغفر اللہ قرآن کے الفاظ تو پڑھو اللہ اللہ اس کا کلام دیکھیں ہر حصہ بڑے بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا یہ اتنی ہائی ٹائڈ گب ہوتی ہے بھائی بڑے بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا درمیان صلی اللہ سہیل کے ہزاروں افراد کو لے گیا اور پیچھے فرعون آیا ملا دیا گیا غلط کر دیا گیا وہاں اور ہم نے اس جگہ دوسروں کو قریب کر دیا آل فرعن وہاں جئی نا موسا اور ہم نے موسا سلام گر ان کے ساتھ جو تھے ان سب کو بچا لیا غلق القرین پھر ہم نے دوسروں کو غلط کر دیا ان نفیزہ نکل آیا بے بش شک اس میں نشانی ہے وما اور میں والے تھے آپ کا رب یقیناً غالب ہے نہایت والا دیکھیے چار رکو اور 68 آیات ہو گئی آپ میری بات کا اعتبار کر رہے ہیں نا ماشاءاللہ وہی مضامین ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں اب ان کی تشریح کی زیادہ الحمد ضرورت نہیں ہے اگلا واقع ابراہیم علیہ السلام کا البتہ جیسے یہ بات پہلے بھی ذکر کی گئی واقعات دہرائے گئے ہر مرتبہ نیا پہلو آتا ہے جیسے یہاں ہر حصہ بڑے بڑے پہاڑ کی طرح کا ذکر آیا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ سبحانہ و کی پانچ بڑی پیاری صفات کا بیان بھی آئے گا اور ابراہیم علیہ السلام کی پانچ دعاؤں کا ذکر بھی آئے گا اگلے رقو کا جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں وطل علیہ نبا ابراہیم اور اے نبی علیہ السلام انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنائی ہے جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہ تم کس کی پرستش کرتے ہو قول فنغین انہوں نے کہا کہ بدو کی پرستش کرتے ہیں بس ان کے پاس جمع بیٹھے رہتے ہیں قول عون <تصفيق> انہوں نے فرمایا کہ کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو اویل فرون او روم جب وہ تمہیں نفا پہنچاتے ہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں قول ابل آبا فالون وہ بولے نہیں بلکہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے قال تم ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بس کیا تم نے دیکھا کہ تم غور بھی تو کرو کس کی تم پرستش کرتے ہو آبا تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا فعم نہ تو میرے دشمن ہے مگر میں تو عبادت کرتا ہوں اللہ کی جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کیسا پیارا رب ہے الذی خلقنی وہ جس نے مجھے پیدا کیا فہو یہدین بس وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ والذی هو یبئمونی ویسقین او اللہ جو مجھے کھلاتا اور مجھے پلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ واذا مرید تو فہو یشفین اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ادب کیا سکھایا جا رہا ہے وہ راستہ دکھاتا ہے وہ کھلاتا ہے وہ پلاتا ہے۔ بیماری کی نسبت اپنی طرف کی یہ نہیں کہ وہ بیمار کرتا ہے اپنی طرف جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے اکثر ہاسپٹلس میں بھی لکھی ہوتی آئے اکثر ڈاکٹر حضرات کے پیڈ پر بھی یہی تو فائدہ ہے نا مسلم معاشروں کا اسلام پر ہونے کا خیاد رہتا ہے ہمارے ہاتھ سے شفا نہیں ملے گی شفا اللہ کے حکم سے ملے گی دوا سے نہیں ملے گی استعمال کرنی ہے ملے گی اللہ کے حکم سے وہی رام عرد اور جب بیمار ہو جاتا ہوں فہو یشین بس مجھے شفا دیتا ہے ولبی یمی تنی تم یقین اور وہ اللہ جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندگی دے گا ولیہ وفر علی خفی ات یم دین اور وہ اللہ کا جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ بدلے کے دن میری خطائیں مجھے بخش دے گا بڑی پیاری دوا آگے ربی بلکہ دعائیں رب حبلی حکمہ میری طرح مجھے حکمت عطا فرما وحق نبی اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے ابراہیم خلیل اللہ ہیں اللہ کہتا ہے پوری امت اپنی ذات میں اللہ کہتا ہے وہ مشرقین میں سے نہیں تھے اللہ کہتا میں نے تمہیں امام بنا دیا اللہ اکبر اور وہ دعا کیا کر رہے ہیں والح نب اللہ مجھے صالحین نیکوکاروں کے ساتھ ملا دے بجاسان اور میرا ذکر خیر جاری رکھ دے بعد میں آنے والوں میں اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میری اگنی نسلیں خیر پر رہیں تو میرے لیے بھی اجر و ثواب کا باعث بنے یہ بھی اس میں پہلو شامل ہے اور اللہ نے کیسے جاری رکھا اللہ مسلی محمد ولا علی محمد, وعلی محمد کما صلی تعلی ابراہیم و علی ابراہیم ہر وقت جناب ابراہیم کا ذکر بھی محمد مصطفیٰ کریم علیہ صلاحت السلام کے ذکر کے ساتھ جاری ہے وجالمی ورتھی جنتی نعیم اور مجھے نعمت واری جنت کے وارثوں میں سے بنا دے پیغمبروں نے جنت مانگی ہے اللہ سے اللہ اکبر وغفر اور میرے باپ کو بخش دے انکو گمراہوں میں سے ہے یوم اور مجھے اے میرے رب اس دن رسوا نہ کرنا جب سب اٹھائے جائیں گے اس دن کا خوف ہے ابراہیم خلیل اللہ کو علیہ السلام اللہ اکبر ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے اندازہ کیا جا سکتا ہے کون سا دن یوم ینفع مال و لا بنون جسن کام نہ آئے گا نہ مال اور نہ بیٹے الا من اتى الله بقلب سنین سوائے وہ جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آیا سلامتی والا دل کیا ہے صحیح سلامت دل کیا ہے شرک اس میں نہ ہو کفر اس میں نہ ہو نفاق اس میں نہ ہو بغض و عداوت کا معاملہ نہ ہو حب دنیا کا معاملہ نہ ہو اس دل اس دل میں اللہ پر توکل ہو اللہ ہی سے امید ہو اللہ ہی کا خوف ہو اللہ ہی کو چاہنے کا شوق ہو اللہ ہی کو پا لینے کا ذوق اور اللہ متقین کے نصدیق کر دی جائے گی ہاں کو ٹریول کر کے بہت دور نہیں جانا پڑے گا بھائی جنت قریب کر دی جائے گی ایک اور جگہ پڑیں گے جنت والے جنت کا ایڈریس جانتے ہوں گے ہاں گوگل میپ پر کسی محترمہ کو فالو نہیں کرنا پڑے گا ڈائریکٹلی ہر جنتی حدیث میں ڈائریکٹلی ہر جنتی اپنے پر پہنچے گا. اللہ ہم سب قریب کر دی جائے گی ببوت الجیم الغ اور دوزک ظاہر کر دی جائے گی گمراہ لوگوں کے لیے وکیل الحمع اور کہا جائے گا کہا ہیں وہ جن کی تم اللہ سبحان و کے سوا پرستش کرتے تھے ہر یم او اویم تصدون کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود تم یا خود بدلا کوئی لے سکتے ہیں فکو کیبو فیح ہوم ولغا بس وہ اور گمراہ اس جہنم میں اونھے منہ ڈالے جائیں گے جنوب ابلیس اجماون اور ابلیس کے لشکر تمام کے تمام قالو فیحاخ وہ کہیں گے جبکہ جہنم میں باہم جھگڑا کر رہے ہوں گے اللہ کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے بی جب کہ ہم تمہیں, تمہیں تمام جہانوں کے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے شیاطین کی مانی وہ بھی ان کے ساتھ گمراہ لوگوں کی مانی وہ بھی ان کے ساتھ بتوں کی پرستش کی وہ بھی وہاں جلائے جا رہے ہوں گے و ما اول لنا الا اور ہمیں اس لیے نے گمراہ کیا فما لنا من شافعين فسمنا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ولا صدیق حمین نہ اور نہ کوئی غم خار دوست ہے فلو ان لنا من بس کہا شمال دوبارہ دنیا میں لوٹنے کا معاملہ ہو تو ہم تو مومنوں میں سے ہو جائیں ان نفی دادی کل آیا بے شک اس میں یقین ایک نشانی ہے مما کا ناخرین اور اکثر ایمان لانے والے نہیں وہی اور بے شک آپ کا غالب ہے نہایت اور فرمانے والا ہے دو واقعاتے علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے اب جس ترتیب سے ہم نے سور آراف میں مطالعہ کیا سور ہود میں مطالعہ کیا اسی ترتیب سے پیغمبروں کے واقعات البتہ مختصرا آ رہے ہیں کر ذبق کر ذبق قوم نوحل نو نیل مرسرین نو علیہ السلام کے قوم نے کو جھٹلایا ایک نقطۂ یہ سمجھ لیں رسولوں کو جھٹلایا رسول تو ایک آئے تھے ان کے درمیان نہیں تمام رسولوں کی بنیادی دعوت ایک تھی ایک رسول کو جھٹلانا سارے ہی رسولوں کو کی مترادف یہ نقطۂ پہلے بھی آیا تھا جب یاد کرو ان کی برادری کے بھائی نو علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں یہ برادری کے بھائی یہ محتاط ترجمہ ہے اس سے کہ وہ بھائی تو اصل میں نہ رہے جو قوم شرک پر رہی تو پیغمبر کی بھائی یا پیغمبر کے بھائی کیسے رہیں گے تو برادری کے بھائی نو علیہ السلام نے کہا اللہ تتخون کیا تم درتے نہیں انی لکم رسول ان امین بشک میں تمہارے لئے امانت دار رسول ہوں یہاں پہ بھی ایک نقطہ اس سورہ مبارکہ میں اب جو رسول کے واقعات آرہے ہر رسول نے کہا امین میں امانت دار رسول اور حضور نبی اکرم علیہ السلام بھی کہا صادق اور امین اور آج صداقت اور امانت میں کہاں کھڑی ہے میری اطاعت کرو مما سلکم من اجر اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانتا ان اجر العب العالمین میرا اجر تو بے اللہ رب العالمین پر ہے یہ بھی ہر پیغمر نے کہا یہ ان کی دعوت کے خلوص کا اظہار تمہارا مال ہمیں نہیں چاہیے تم اللہ والے بن جاؤ فکر آخرت کرنے والے بن جاؤ یہ ہم تم سے چاہتے کوئی اجرت تم سے نہیں چاہتے ایک ایک نمائندہ ہے اس کے اخلاص کا ایک بہت بڑا اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی جیبوں پر لوگوں کے مالوں کرنے کا نہیں رکھتا ان کے دلوں پر ان دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو آخرت کے فکر پیدا ہو اور یہ اللہ اور اس کے پیغمبر علیہ سلاۃ وسلام کی اطاعت کرنے والے بنے فتح اللہ پس اللہ سے ڈرو میری اطاع کرو امین لکھ وہ کہنے لگے کہ ہم تمہاری بات مانے جبکہ تمہاری پیروی بڑے ہی گھٹیا لوگوں نے کی ہے وہی سردار قوم کے غریب صاحب ایمان لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ قاولا و ما علمي بما كانوا يعملون نودسنا فرمائے کہ مجھے کیا ان کے کی وہ کیا کام کرتے ہیں ان کی قدر و قیمت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان حسابم الا على ربي لو تشعرون ان کا حساب صرف میرے رب کے ذمہ ہے اگر تو تم سمجھو وما انا بطارد المؤمنين اور میں ایمان والوں کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں ان انا الا نذير مبين بیشک میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں قاول الا لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين وہ بولے اے اگر تم باز نہ ذرو संसार कर दिए जाओगे माذ اللہ قال ان قومي كذبون نوح علیہ السلام نے اس کی کہ اے میرے ربیش میری قوم نے مجھے جھٹلایا ففتح بيني وبينهم فتحا پس میرے ان کے درمیان کھلا فیصلہ فرما دے ونجني ومعه من المؤمنين و مجھے نجات دے اور انہیں جو میرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں فنجیناه ومعه في الفلك المشحون تو ہم نے انہیں اور جن ان کے ساتھ بھری کشتی میں سوار تھے انہیں نجات عطا ثم اغرقنا بعض الباقين پھر کے بعد نے باقیوں کو غرق کر دیا ان في ذلك ایک چھوٹی سی بات ہٹ کر ہے تاکہ سا ایک دو منٹ کے لئے فریش ہو جائیں وہ ساتھی کہ بار بار ترجمہ کیوں کرتے ہیں ایک اچھا سوال ہوگا تو اس کا پیارا سا جواب یہ ہے ہم انشاءاللہ تین دفعہ قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں کتنی مرتبہ ایک حافظ صاحب سنا رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے بہت اچھا سنا رہے ہیں اللہ قبول فرمائے ایک قرآن اور ایک میں ہر آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تو دوسرا تیسرا کون سا ترجمے کے ساتھ بھی تو پورا کرنا ہے تو ہم کیوں محروم ہیں بھائی اس سے تو ہر مرتبہ کریں گے اور اگر اکتیس مرتبہ آئے گی فبی عی آلۂ اور ربی کو مات وغیرہ تو انشاءاللہ شاء اکتیس مرتبہ ترجمہ بھی کریں گے اللہ قبول فرمائے اس کے بعد اب حضرت حود علیہ السلام کی قوم قوم کا بیانب قوم عاد نے جب ان, سے ان کے برادری کے بھائی ہُود علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں انسول المین بے شک میں تمہاری ریمانت دار رسول ہوں فتق اللہ بس اللہ کا تخوی اختیار کرو میری کرو عليه علیہ من اجر و میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا ان اجر الب العلمین بے شک میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے بِكُل کہ تم ہر بلندی پر بلا ضرورت ایک نشانی تعمیر کرتے ہو یہ ہے مرنے والی قوموں کی علامت بلا ضرورت تعمیرات یادگار بناؤ یاد رکھنے کے لیے بھائی کیا ہو گیا ہے یادگار کس کی ہوتی ہے یعنی اصل یاد کی شے کیا ہے وہ نیک لوگوں کی یاد ہوتی ہے ان کے آماز جو ہے وہ جاری رہتے ہیں ان کا علم جاری رہتا ہے ان کا فیض جاری رہتا ہے یا آپ آرٹیفیشیل قسم کی چیزیں عمارتیں بناؤ یادگار بنانے کی کوشش کرو یہ ہے جو اپنی قوم کو منع کر رہے ہیں حضرت حود علیہ السلام کیا ہر بلندی پر بلازود ایک نشانی تعمیر کرتے ہو بتا تقید الماسان یاخل اور تم بنا مضبوط شاندار محل کے شاید تم ہمیشہ رہو گے وہ بات کے سامان سو برس کا پل پل خبر نہیں اور اللہ معاف کرے آج جو تعمیرات پر جو پیسہ کئی مرتبہ ضائع ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے آپ چیک کیجئے گھر میں انسان سب سے کم وقت لگاتا ہے واش روم میں باتھ روم میں اور کتنا تھوپا جا رہا ہے آج اس کے اوپر چیک کریں کس قدر بلا ضرورت اس پہ بس باقی میں تصویر میں نہیں جانا چاہ رہا بس نگاہ اٹھا کر دیکھ لیں کتنا رہنا بھائی واش روم میں لائبریری بنا رکھی لوگوں نے ایل سی ڈی لگا رکھی لوگوں نے انلّاہ بھائی حاجت سے فارغ کیا دعا کر رہے اللہ وہ ناپاک ہے جنات وغیرہ وہ حملہ کر سکتے ہیں دعا سکھائی گئے فارغ ہو کے نکلو وہاں سے وہاں پہ آسائش کا سامان کر رکھا لمبے شوڑے اہتمام کر رکھے یعنی باتھ روم جس میں مختصر سے گزرنا ہے پورے گھر کا اس میں اتنا اللہ کیا کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو ودت تخیر مسان اور تم بنا دو مضبوط شاندار محل پہ شاید تم ہمیشہ رہو گے اللہ اکبر وَإذا بطشتم بطشتم اور جب تم کسی کی گرفت کرنے پر آتے ہو تو و جابر بن کر گرف کرتے ہو ذرا تمہیں اختیار ملا تم نے گردنی اڑانی لوگوں کی ذرا تھوڑے سے تمہیں مقام مل گیا منصب مل گیا پوزیشن مل گئی تم جابر اور ظالم بن گئے یہ ہمارے بھی نقشے نظر آتے ہیں اگر آ گئی تمہارے اندر کسی کو خاطر میں لے کر نہیں آتے جوانی کا جوش اور ایک ہتھیار مل گیا اور پیچھے سے کسی جماعت کی سپورٹ مل گئی تو پوری قوم کا ستیہ ناس کرنے بتل جاتے ایسی آ کر کے اللہ کی پناہ سو مار دیے پچاس مار دیے ڈیڑھ سو مار دیے اللہ اکبر کبیرہ کبیر ظالم اللہ اکبر فتح اللہ اللہ سے ڈرو سے ڈرو میری اتاد نے اس سے سے سے کی تم جانتے ہو کچھ اللہ نے یعنی <وَبَنِين> اور جس میں قرآن کا نزول اسی سے متعلق اور الواعظی انہوں نے کہا برابر ہے ہم پر تم چاہے ہمیں نصیحت کرو یا ہمیں نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو مراد ہے کہ ہم نے مان کر نہیں دینا ہر قوم کی ان ہذا الا یہ تو پچھلے لوگوں کی باتیں چلی ائی ہیں دراتے تو پہلے بھی رہے ہیں لوگ فما نحن بمعذبین اور ہم عذاب دیے جانے والوں میں سے نہیں فكذبوه فاهلكناهم پھر ان لوگوں نے انہیں خود علیہ السلام کو یہ انہیں جھٹلایا اللہ فرمات ان کو ہلا کر ڈالا ان فی بیشے اس میں یقیناً نشانی ہے فرومین اور امر سے سلیمان لانے والے نہ تھے فعیم نوربک الزیز الرحیم اور بے شک آپ غالب انتہائی رحم فرمانے والا ہے اب قوم ثبوت کا بیان اور علیہ السلام کا تصورہ کر ذبح سمود المرسلیم قومی سمود نے رسولوں کو اِذَا قال یاد کرو جب ان کے ان سے ان کی برادری کے بھائی صحیح السلام نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں رسول امین بے شک میں تمہارے لیے امانتدار رسول ہوں ڈرو میری اطاع کرو ممانکم علیہ عليه اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا ان اجر الب على بیر اجر تو بے شک اللہ رب العالمین کے ذمے ہے اترکون فیما ہاں ہن عامین کیا تم یہاں کی نعمتوں میں بے فکر چھوڑ دیے جاؤ گے فی جنات باغات و چشموں میں و و اور کھیتیوں میں اور نرموں نازک خوشوں ہوشوں والی کھجوروں میں و من ہیتون جاری فارہین اور تم خوش ہو کر پہاڑوں سے گھر تلاشتے ہو بڑا فخر کرتے ہو اس کے اوپر کہ ہمیشہ اس میں رہو گے نہ نا نا کی دنیا ہمیشہ کے لیے تم کیسے ہمیشہ رہو گے فتح اللہ بس اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو ولا امر المصرفی اور ہر سے بڑھ جانے والوں کی بات نہ مانو اللہ الارض وہ لوگ جو فساد مچاتے زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے انما آنت قوم کے لوگوں نے کہا بے ہم تو تمہیں جادو زدا لوگوں میں سے سمجھتے ہیں معاذ اللہ ما انت الا بشر مثلنا تم تو نہیں ہو مگر ہماری طرح کے انسان فاتی بیات ان کنت من الصادقین بس اگر تم سچوں میں سے ہو تو کوئی نشانی لے اؤ وہی فرمائشی موذی والی بات قال هذه ناقه لها شرب ولکم شرب یوم معلوم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی ہے ایک معین دن اس کے لئے پانی پینے کی باری ہے اور ایک دن تمہارے لیے پینے کی باری ہے اتنی بڑی اونٹنی پہاڑ کو پھاڑ کر اللہ نے دی وہ نیل سے اکیلی پانی پیتی ایک دن میں ایک دن وہ پیتی اور ایک دن ان کے جانوروں کی باری آتی اس قدر بڑا موزہ اللہ نے دیا اور اسے کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں دردناک عذاب ایک بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا فیا کرو فیاں نادمین پھر ان لوگوں نے اس اٹھنی کو ہلا کر ڈالا بس وہ نادم ہو کرے گا آداب میں پکڑا دیشک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے مما کا نا فرم اور امین اور ایمان لانے والے نہ تھے عزیز بے شک آپ کا نہایت رحم فرمانے والا کل ربط قوم لوت السری قوم لوت نے رسولوں کو جھٹلایا لوت ان اللہ تخن یا کر جب ان کی برادری کے بھائی لوت علیہ السلام سے اس پر کوئی اجر نہیں مانتا انجری اللہ رب المین اور رب العالمین کے ذمے ہے تم مردوں کے پاس برے ارادے کے لیے آتے ہو تمام جہان والوں میں سے وہی ہم جس پرستی کی گندگی اور تم چھوڑ دیتے انہیں جو تمہارے رب نے تمہارے, تمہارے تم تم نکالی جاؤن فرمایا کہ میں اس برے عمل سے نفرت کرنے والا ہوں اس برے عمل کے وبال سے بچا جو یہ آخرین پر ہم نے دوسروں کو ہلا کر ڈالا اور ہم نے ان کی بارش فسا گیا تھا ان نقیداری کا آیا بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے وما خان اکثر و منین اور رمیس سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے وین اور بک الحمل عزیز اور رحیم اور بے شک آپ کا اب یقیناً غالب ہے رحم فرمانے والا اصحاب جھٹلایا ایکا والوں نے رسولوں کو العیق علیہ السلام کی قوم مراد ہے ان کے قوم کے علاقے میں جنگلات بھی تھے وہ مراد لی گئی ہے تمہارے لیے کمانت دار رسول ہو فتق اللہ بس اللہ کا تقوی اختیار کرو میری اطاع کرو مماجر سے اس پر کوئی نہیں مانگتا ان نجری اللہ رب بشک اللہ رب العالمین کے میں ہے او فلکیلا ولاکون تم ناپ کر پورا دو اور نقصان کرنے والوں میں سمت ہو جاؤ وزینسپا سے مستقیم اور وزن کرو ٹھیک سیدھی ترازو کے ساتھ ولا الناس اور لوگوں کو ان کو چیزیں گھٹا کر نہ دو ولاق واب تول کی کمی اس قوم کا ایک اور جرم شر کے علاوہ تفصیل آ چکی ہے اور ناب تول کی کمی کی وسعتوں کا بیان بھی ہم فیسلٹیز یوٹیلیٹیز کی پوری لینا چاہیں اور بل پورا نہ دینا چاہیں تو یہ بھی ناپ تول کی کمی ملازم سے کام پورا لینا چاہیں اور تنخواہ پوری اور وقت میں نہ دینا چاہیں یہ بھی ناپ تول کی کمی ہے ہم دوسروں سے اپنا حق تو پورا لینا چاہیں فرض ادا نہ کرنا چاہیں یہ بھی ناپتول کی کمی ہے ہم اللہ کی نعمتیں پوری پوری لینا چاہیں اس کا شکر ادا نہ کریں تو یہ بھی ناپتول کی کمی ہے تک البی خولا اور جس تمہیں پیدا کیا اور پہلی مخلوق کو تم ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا دو اگر تم سچوں میں سے ہو کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو کشن کرتے ہو فَقَذَّبُوهُ فَآخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ذُلَّ تو ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا پس انہیں آگ کے سائبان والے دن عذاب نے پکڑا اس قوم پر زلزلہ بھی آیا اس قوم پر زوردار چیخ بھی مسلط کی گئی یہاں بتایا گیا صاحبان والا دن کا آداب یعنی آسمان سے آگ کے شولی بھی ان لوگوں پہ برسائے گئے ان نحان آداب یوم بے بڑے سخت دن کا آداب تھا ان بے نفیز نشانی ہے مما خان فرمین اور ان کے سلیمان لانے والے نہ تھے وعین نوربک اللہ عزیز الرحیم و بے شک آف کرب یقیناً غالب ہے نہایت رحم فرمانے والا پیغمبروں کے واقعات کا بیان مکمل ہوا آخر کو تھوڑا سا طویل ہے پھر انشاءاللہ شاء ادا کریں گے اور اس میں نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کشاکین مکہ کے ساتھ جاری تھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے رب اور کی قرآن تمام جہان و گرب کا نازل کیا گیا ہے آپ کے قلب مبارک پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائے اللہ کے آداب سے ڈرانے والے بریسلان عربی مبین روشن واضح عربی زبان میں ان نہ ہو لفی زبوری البین اس کا ذکر پچھلے صحیفوں میں بھی ہے پچھلے انبیاء انہوں نے بھی آخری احمد کی بشارت دی اور ان کی تعلیمات وہی ہے جو حضور اب پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اولم یق علماء بنی اسرائیل کیا ان مشہین کے لیے یہی ایک نشانی کافی نہیں کہ اسے جانتے ہیں بنی اسرائیل کے اہل کتاب تو اچھی طرح واقف ہے بعض الاعجمین اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی زبان پر نازل کرتے فاقام ماں کا نبی مبین پھر نبی علیہ السلام ان کے سامنے پڑھ دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے ہر صورت انہوں نے انکار ہی کرنا ہے سلق قلوب مجرمین اسی طرح اس انکار کے روش کو ہم نے ان مجرمین کے دلوں میں داخل کر دیا لا حتی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں مگر اس وقت کا ایمان لانا معتبر نہیں فیاں تو اچانک ان پر آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی هل پھر وہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت دی جائے گی افب آداب بس کیا وہ ہمارے عذاب کی جلدی چاہتے ہیں افبائی نبی اگر برسوں کی جاتی ہے جس سے وہ فائدہ اٹھایا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہیں آئے گا اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ڈرانے والے نصیحت کے لیے پہلے بھیجے انہیں ڈرانے والے رسول ایسے اندھیرے میں کسی پر آداب نہیں آیا وما کنہ غالبین ظلم کرنے والے نہ تھے وما تنز زرد اس اور اس قرآن کو شیاتی لے کر نہیں اترے یہ معد اللہ الزام تراشی کرتے کوئی جن آتا ہے کوئی شیطان ما دلہ اللہ نفی فرماتا ہے اس کی وما یم بکما ستی اور ان کو وہ اس قابل نہیں شیاتی وہ اس قابل نہیں اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ وہیں میں سے کچھ لے لیں ان نہما حضولوں بے شکوس کی سننے کے مقام سے دور کر دیے گئے جنات کی اوپر رسائی تو ہے آنا جانا مگر وہیں کا نزول ہوتا تو حفاظت کا اہتمام ہوتا پہلے بھی بات آ چکی ہے من اللہ کے ساتھ اے سننے والے کسی اور کو معبود کے طور پر نہ پکارنا ورنہ تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جنہیں عذاب دیا جاتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غریب رشتے کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے ولیم دور کی ہدایات اور حضور نبی مکرم علیہ سلاد والسلام نے اس پر عمل کیا خاندان کے لوگوں کو ایک مرتبہ دوسری مرتبہ اور بعض روایات کے مطابق تیسری مرتبہ بھی دعوت پر بلایا اور ان کے سامنے اللہ کا پیغام دعوت توحید کو رکھا ہماری ذمہ داری گھر والوں کو بھی دین کی طرف بلائیں سورف فرقان میں بات آئی اور اس سے آگے بڑھ کر مزید اشداروں کو بھی بلائیں اب یہاں بھی ذکر آ گیا حضور نے خاندان والوں کو جمع کر کے کھانے پر بھی بلایا اور ان کے سامنے دعوت بھی رکھی تفصیلات سیرت کی کتابوں میں پڑھی جا سکتی ہیں و پھر جنا ہے تلی منی چراہل من اور این عليه سلاد السلام اس کے لیے اپنے بازوں کو جھکائے رکھیے جس نے آپ کی پیروی کی ایمان والوں میں سے یہ بات دوسری مرتبہ اللہ اکبر جوئی ہو رہی ہے بازوں کو جھکائے رکنا شفقت رحمت محبت کی علامت حضور سے کہا جا رہا ہے ان ایمان والوں کے لیے آپ شفقت اور رحمت کا معاملہ فرمائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہصا کا فکل اینی بری اور ممت نہ پھر اگر یہ لوگین آپ کی نا فرمانی کرے تو آپ فرما دیجیے جو کچھ تم کرتے ہو بے میں اس سے بےزار ہوں وہ توقع عزیز رحیم بھروسا کیجیے اللہ پر جو غالب ہے نہایت رحم فرمانے والا تقوم کا نبی علی سلاۃ السلام وہ اللہ آپ کو دیکھ کر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے کھڑا ہونا قیام الید کے لیے کھڑا ہونا اللہ کے دین کی دعوت کے لیے کھڑا ہونا دین کی جد و جہد کے لیے کھڑا ہونا ہر آن اللہ کا التفاق نظر کرم اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہے بَقَفِ اور نمازیوں کے درمیان میں آپ کا چلنا پھرنا بھی اللہ دیکھتے ہے کیا مطلب اس ایک مراد یہ بھی لی گئی نمازوں کی سفے حضور درست کراتے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اور مراد یہ ہے یہ جو نمازی ہیں اللہ کے پیارے بندے ان کے حالات کو حضور دیکھتے صلی اللّہ علیہ وسلم خاص طور پر نماز کی, صحابہ کی حضور نے فکر کرتے تھے رکھتے میں شیتان کو پکارا تھا اللہ خبیر اور ابو بکر آپ کی آواز کیوں دھیمی تھی میں اللہ کو سنا رہا تھا تو, تو سنتا ہے بہت اچھے جوابات حضور نے فرمایا آپ تھوڑا نیچا کرے اور اب بکر آپ اپنی آواز کو تھوڑا بلند کرے اتنا حضور اپنے صحابہ کی فکر کرتے تھے اللہ اکبر اس میں موجود کا نمازیوں کے درمیان بتاؤں کہ کس پر شیطان اترتے ہیں, وہ اترتے ہیں ہر لگانے والے پر السمع وہ سنی سنائی بات کان میں ڈال دیتے ہیں ان میں سے افسر ہیں جن کے اندر یہ مادہ ہے برائی کی طرف بڑھ دے گا ادھر ہی ہی نارے ہیں اور ان کو اور آگے بڑھا رہے ہیں کانوں میں بار ڈالتے ہیں وہ غلط سلط باتیں کہتے ہیں یہ تو ہے ان کا بیان ہے مشکین کا اور جو الزام تراشی تھی محمد مصطفیٰ کریم کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کردار تو دیکھو ان کا پیارا عمل تو دیکھو ان کی پوری زندگی تو دیکھو کس طرح کی الزام تراشی کرتے ہو اب آ رہے ہیں ان کی پیروی تو کرتے گمراہ لوگ المتورا انلی وادی یہی مون کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی میں سرگردہ پھرتے رہتے ہیں وہ ان یقول امانا یا اور وہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں تین باتیں بتائی گئیں اکثر شعرا کے بارے میں آگے سسنا ہے ایکسپشن آ رہا ہے اکثر کا معاملہ پیروی کرنے والے گمراہ لوگ ہوتے ہیں اس شہر میں اگر سو محفلیں سستی ہونا تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے ماضی کے شعرا نام کسی کی لینے کی ضرورت نہیں نائنٹی پرسینٹ نائنٹی فائیو پرسینٹ کا کس طرح کی محفلیں سچتی کیا چلتا ہے سب کو پتا ہے ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں ذرا کسی نے مٹھی گرم کر دی تو بدترین شخص کو آسمان پر لے جا کر بٹھا دیں ذرا مٹھی کو گرم کر دے آج کل تو ذرا کچھ بدل گیا ہے اب وہ اینکر پرسن کو پیچھے سے پیسے دیے جاتے ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں کسی شخص کو لیکن یہ شعراء کا کبھی معاملہ رہا کہ کسی کو کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں آسمان سے لا کے نیچے پھینک دیں نیچے سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دیں کبھی ادھر کی بات ہو رہی ہے کبھی شمال کی کبھی جنوب کی کبھی مشرقی کبھی مغرب کی بس بات کیا کہ پیچھے سے مٹھی گرم ہوتی تیسرا کہتے وہ ہے جو کرتے نہیں اور یہ اکثر شعرا کے اندر ہے اقبال تو خیر بڑی عظیم شخصیت لیکن اقبال بھی کہہ گیا کہ اقبال بڑا اپک ہے من میں مو ہے گفتار کا وہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا اخبار خود ایکسیپٹ کر رہا ہے اس کو تو یہ ہے اس شارٹ کے بارے میں لیکن نمبر ایک گمراہ قسم کی لوگ پیروی کرتے ہیں کیا چلتا جی نمبر دو ہر وادی میں سرگردہ کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی, کی اصل بات کیا ہے کہ بس لفاظی ہے اور محفل کو سجانا گرم کرنا اور نمبر تین کہتے ہوئے جو کرتے نہیں قول فیل کا تضاد ہوتا ہے لیکن سارے ایسے نہیں آگے الا اللہ دینا من سوائے وہ جو مال لائیں وہاں میرے سالحات اور جنہوں نے اچھے امال کیے وہ زکر اللہ کتیبا اور جنہوں نے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا وہ انتسر ظلموں اور انہوں نے اس کے بعد بدلا لیا کہ ان پر ظلم کیا گیا اگر ایمان والے ہیں نیک اعمال کرنے والے اللہ کا ذکر کرنے والے اور بدلہ لے رہے ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حسان کو آپ فرماتے کہ چلاؤ تیر اشعار کے اور جواب دے مشکین کو کفار کو وہ تو بڑے پسندیدہ شعر تھے حسان بن ثابت کے رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح وہ تمام شوارا جن کے مضامین اچھے ہوں اشعار کے مضامین اچھے ہوں اللہ کی یاد تازہ ہو اچھے مضامین کرنے کے کام سامنے آتے ہیں موٹیویشن ترغیب پیدا کوئی حرج کی بات نہیں سارے اشوارا کی کر دی گئی وہ تو جن میں یہ حرکتیں جن کا ذکر پھیلا ہے وہ تو صحیح نہیں باقی جہاں اللہ کا ذکر ہو اللہ کی یاد ہو کوئی ظلم ہوا اس کا بدلہ لینا چاہ گنجائش ہے اور حضور کی حدیث بخاری شریف میں ان من شیر الحکمہ و من البیان الصحرا بے شک بہت سے اشارب حکمتیں ہوتی ہیں اور بہت سے بیان میں جادو کا اثر ہوتا ہے تو اشارب حکمتیں بھی ہیں اگر اس طرح کے اشعار ہو خیر کا معاملہ ہو ایمان کی بات ہو نیک اعمال کی بات ہو اچھے مضامین بیان ہو اچھے کاموں کے لیے جذبات کو موٹیویٹ کیا جائے ترغیب دلائی جائے کوئی حرش کی بات نہیں ون تصر اماد اما اور انہوں نے اس کے بعد بدلہ لیا کہ جب کہ ان پر ظلم ہوا بسیالم غلم اور جن لوگوں نے ظلم کیا القریب و جان لیں گے کہ کہاں انہیں لوٹ کر جانا ہے اور کیا ان کا ٹھکانہ اور انجام ہوگا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 ان کے لا وی الميعاد ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا وأولئك هم قود النار